با خو بارا دو خرسور تو عام کی چکر حاجت نہ فضم کے دشمن کی دار کی حادیث کی جکم ذکر دے نہ فضے کی باون تقسیم دے بہادر بےشتے د بے دا تو قرض شی دخر کو ہاتھ کی حادیث کی تقسیم دے یو مناسبت تقسیم شو اور تقسیم کی ماہانات بےدچ مبادل مشترک تیس تقسیم سی باقی مبادل تقسیم مسترزیم نے مبادلا یہ تقسیم جائشو شو بیم جائشی ماہانات مبادل دا تقسیم اویتا دنیمت نے چھپ بدار حق کی کہ ہولی ضرورت کی رلحاجت کی سرگی امیر دا یو بھی کہ دا بھی. دا اتنا الحاجت جیشت جیش ما تی عبان حاجت دی فما حاجت الحاجت نسرے گی نا نا غنیمت کی تو عام نہیں حاصل شی نہ تو عام بدلور جائز دی جہر جا کلا اتا جت لدان کی بے جائشورہ فارض ضرورت اور حاجت ناسبرا دی عبد الرحمان میں امنگ سرا بتنا انگا مقیم کردنی دن سرین کی تو شرابی سرہ ان ان دا کڑا اساو فی من گڑی بزی حاصل فقط دا دا تقسیم لیز دا تقسیم ضرورت ضرورت محاسرم زو محاسرات وہ جانب اقیب مغرم کی کہ مارگنمت فرقی معذم جمن عبد الرحمان مغم پر عابید روایت بھائی چابی نصب ایک مارگنمت حاصل چپنگ کے گڑے بذ تقسیم کر دیں ناظرحم تعید ہو تو بنا دا جیز دا رسول اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سجہد کڑے خیبر خیبر ہائی کے منگڑی وزیر حاصل رسول اللہ تقسیم کلا جہر کر کل دا جائشی و جانب فی المغلم